جی مدریسی چرچ کھلے میدانوں میں کھیل رہے ہیں اور کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں مل سیدنا امام آزموں کو ہنی فرد آ رہا ہے محید, محید سے برہانی کے اندر اچھے کپڑے پہن کر جانا اے شریف اچھا مان جی جی مان مان مان جانا تاکہ لوگ تم تمہاری طرف شخص کی نگاہوں سے نہ دیکھے عظمت اور وقار کی نظر سے دیکھیں تاکہ تمہاری لوگ ریش کریں رگبت کریں تمہیں سوال کیا انہوں نے سیدنا اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لباس اٹھارہ ٹکڑے جوڑے ہوئے کپڑے, کپڑے پہنتے تھے امام صاحب کیوں فرما رہے ہیں علماء کو ایسے تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں ایک حکمت تھی حضرت فاروق حر حاکم تھے جی. اگر وہ خوشحال زندگی بسر کرتے تو ان کا عملہ ظالم ہو جاتا جی خوشحالی حاصل کرنے کے لیے وہ ٹیکس لگاتے اسلام میں آرام تھا ظلم ہے. تو اس وجہ سے علماء نے لکھا کہ حکومت والوں کو عام غریبوں سادہ مشکینوں جی لوگوں کی حالت میں رہنا چاہیے اور اولا کو اچھے حال میں رہنا چاہیے تاکہ عمل حکومت والے ظلم جی نہ کریں اور علماء اس حالت میں اس لیے رہیں کہ لوگ ان سے نفرت نہ کریں رغبت کریں ان کی طرف لوگ ظاہر بھی ہوتے ہیں وہ صرف ظاہر دیکھتے ہیں تو بہت ہوتے ہزار بین زیادہ ہوتے ہیں باطن نظر رکھنے والے کم ہوتے کم ہوتے ہیں اب دیکھو فرنگی نے فرنگی حکومتوں نے معاملہ بنا رکھا ہے علماء مشکینی کی حالت میں رہتے ہیں آ نہیں پر مجبور کرتے ہیں وہی ہے نا کیونکہ معاشرہ سارا جو ہے وہ تو متوجہ ہے سکول کالج کی طرف بالکل تو علماء مشکینی کی حالت میں رہ رہے ہیں اور جو حکام ہیں جن کو حکم تھا فرض تھا جن کا مسکینی کی حالت میں رہنا وہ فرونوں فیرون، کی حالت میں رہ رہے رہنا جی وہ قارون اور فرون بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے اسی وجہ سے پھر لوگوں کی توجہ اس طرف ہے پھر ان حکومت والوں نے ہر برے اور ہر شیزان آدمی کو عزت اور بقا سکول والے ہیں ان کے لیے کتنے مربے ہوتے ہیں جگہ کے لیے جہاں سکول بنتا ہے جی جی ان کی کھیلنے کے لیے جائے جی جیسے جی جی جی میں نے شروع میں کہا کہ چرچ کو کھیلنے کے لیے اچھلنے کودنے کے لیے مربے حاصل ہیں اور کانبے کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی اور کہتے کیا ہے اپنے آپ کو مسلمان ہیں وہ ظالم یار کیسے اجیب مسلمان ہو کانبے کو جگہ نہیں ملتی اور تم مسلمان ہو والوں کو دیا ہوا ہے جی کرکٹ والوں کو دیا ہوا ہے کروڑوں روپے ان کو مل رہے ہوتے ہیں گاڑیوں کی چابی مل رہی ہوتی ہیں بس جہازوں کے ٹکٹ آنا جانا یہ سارا پوری دنیا یار یہ نیچے والے لوگ نیچ کمینے لوگ جو جدھر رہے سید جو ہے وہ بھی وہ ایمان اور بےغیر دوڑے پھرتے ہیں یار اسکول میں جاؤ فلم میں جاؤ ادھر ادھر جاؤ کیوں تھا کہ ہمیں بھی بقار عزت مل جائے ہمیں بھی پیسہ مل جائے ہمیں سارا یہ دیکھو دشمن کی چہر اسلام اور ہمارے پاس یہ کمی ہے کہ ہمارے اندر وہ فکر اور سوچ اسلامی وہ اسلام اپنے کا پتہ ہی پورا نہیں رہا کہ ہم از کم کم از کم اپنا لے رہے ہیں اور لوگوں کا ذہن تو بنا یار بھائی یہ کیا یہ فرونوں کا طریقہ ہے شیطانوں کا طریقہ ہے یہی لوگ ہیں کہ جو آج اب میں وہ گاڑی والے کے ساتھ گاڑی میں باتیں کر رہا تھا میں نے کہا یار دیکھو مقصود کائنات تو انسان ہے جی اس وقت دنیا کی ہر چیز آپ کو ہنستی نظر آتی ہے مکان خوش خوش نظر آتی ہے پھولوں کی طرح گاڑی خوش نظر آتی ہیں ان کے کھلے راستے ہیں جی ذرا ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہر چیز ہنس رہی ہوتی ہے اور بندر ہو رہا ہوتا ہے میں کشمیا کہتا ہوں اگر اگر کسی علاقے میں چلے جائیں گے نا تو بندر ہو رہے ہوں گے مکان ہنس رہے ہوں گے گالینے, کارپٹ سامان ہنسرا ہوگا اور بندہ ہرے یار کیا کرے حالات بہت خراب ہے مہنگائی ہے یار یہ ہے وہ ہے دس دس آدمی اپنی عزتیں عزتیں لٹا رہے ہیں دفتروں میں گاڑیوں میں ہر طرف عورتوں کو بٹایا ہوا ہے کماؤ کماؤ ہے یار ہمارا خرچہ نہیں پورا ہوتا یار اب پتہ ہے کہ عورت جب باہر جاتی ہے وہ عزت اس کی محفوظ نہیں رہتی وہ تو چیز ہی ہے کمزور جی. کمزور جیسی فرماتے ہیں وہ مالک العلماء کا آسانی رہا جو ہے اور کی بدائے اس سنا میں پڑھا تھا کہ عورت کی مثال ایسے ہے جیسے گوشت کسائی کے پٹھے پر پڑا ہوا گوشت ہوتا ہے اس کی خود حفاظت کرو گے تو بچے گا اگر آپ دی دی کہیں کہ گوشت کو اٹھا کر پلیٹ میں رکھ کر میں سڑک پر رکھ کر آ جاتا ہوں اور پھر کہتا ہوں سڑک پر کتے حفاظت کرتے رہے اب کتوں کے کان میں آپ لاکھ قرآن پڑھتے رہے اور کہیں کہ یار مہربانی گوشت کو نہ کھانا یار خدا سے کرنا تو کیا ڈرے گا تو عورت کا یہی حال ہے عورت جو ہے وہ اپنی عورت صرف گھر میں بس تو عورتوں کو لگا رہے ہیں عزت بیچنے پر لیکن لوگوں کا گھر پورا نہیں ہو رہا یا پہلے ایک آدمی کماتا تھا دس کھاتے کھا اب دس کماتے ہیں اور دس ہی روتے ہیں نہیں روتے انہوں نے ٹیکس لگا لگا لگا لگا یا شلوک ہے ظالم کے بچے اور جو ممبر کی ذمہ داری تھی وہ لمانے چھوڑ دیا ممبر کی ذمہ داری تھی ممبر تو یہ سولی تھا وہ ہمارے اقبال کہتے ہیں کہ رکابت علم و عرفام رکاوت علم علم عرفہ میں غلط بھی نہیں ہے ممبر کی کہ یہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا میں کہتا ہوتا ہوں یار ممبر والے تو ممبر رسول کو آج کل مول طبقے نے تو چاہ پانی کا پٹا بنا رکھا ہے جیسے چاہ پانی کے پٹے پر بیٹھ کر وہ اگلا آڈر دیتا ہے تیز لگا دے وہ کہتا ہے تیز آ رہی ہے وہ کہتا ہے میٹھا تیز لگا دے وہ میٹھا تیز آ رہا ہوتا ہے اب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو مقرر لوگ کیونکہ اگلا پیسے دیتے ہیں یہ ان کی مرضی کا خطاب دیتے ہیں پیشہ نہیں تسلیم تو لوگوں کی مرضی رسول تو لوگوں کو یہ اب شعور ہی نہیں ہے کہ یار ہمارا اسلام کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ تھڑا تھڑ یہودیت کے اندر چھلانگے مار رہے ہیں یا میں گزارش کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو تو خیر معلوم ہوگا یہ دوستوں کے لیے میں شریعیت شریعت شریعیت, شریعیت مطالعہ جو ہے وہ آم ہے طریقت میں عمل ہوتا ہے کرام دو چیزیں تو, احکام تو بندہ تعلیم تدریس کے اندر جان لیتا ہے لیکن ان پر عمل کرنا اتنا مشکل کام صحیح ہے, صحیح ہے جیسے آپ توازو کی جو ہے وہ تعریف اور مداح جو ہے درصفت کریمہ میں آ ہے تکبر کی مذمت اس میں آ ہے لیکن اب تواز کرنا عملی طور پر تکبر سے بچنا یہ انتہائی مشکل کام ہے یہ بغیر صوفی درویش معد کامل کی تربیت کے حاصل نہیں ہو سکتا یہ سکولوں میں بھی یہ ایک جیب تھیوری جیب ہوتی جیب ہے جیب جیب ایک ٹیکنیکل ہوتا ہے ایسے ہے نا تیوری میں جو ہوتا ہے جی پڑھاتے ہیں یہ جی نظریہ پڑھا دیا جی اور ٹیکنیکل میں کرواتے ہیں تو ایک پڑھنا ہو گیا ایک کرنا ہو گیا یہ دو علیحدہ چیز ہے مشکل تو اسلام جی جی جی جو ہے نا یہ دو چیزیں ملتی ہیں پھر بندہ اسلام والا بنتا ہے صحابہ کرام اسلاف امت علماء کرام جب تک صوفیا وہ صاحب طریقت لوگ جو ہوتے تھے عمل والے ان کے پاس جب تربیت حاصل کرتے تھے وہ خود بھی کامیاب تھے جی. لوگ بھی کامیاب تھے حکام کامیاب ہاں کا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ عوام وہ کامیاب ہوتی ہے کہ جو حکومت کے فرما بردار ہو اور حکومت وہ فرما, بردار ہو حکومت وہ فرما بردار ہو وہ کامیاب ہوتی ہے جو علماء کی فرما بردار ہو اور وہ کامیاب ہوتے ہیں جو صوفیاء کے فرما بردار ہوں اور صوفیاء وہ ہوتے ہیں جو رسول اللہ کے فرما یہ رابطہ قائم ہو تو, تو پھر سارے کامیاب ہوتے ہیں. یہ رابطہ ٹوٹ گیا طبقہ حکومت کا وہ فرنگی کے پیچھے yeah. ہے وہ اقوام متحدہ رکو نا اقوام متحدہ پر چار پانچ میٹو پاور ہیں जी وہ जी پانچوں کافر رہتا پوری دنیا اس وقت مجھے میرے پاس ایک ایجنسی کا افسر آ گیا. اس نے کہا یہ تم سعودیہ کو تو تم مسلمان سمجھتے ہو کہ میں نے کہا میں دنیا کی ساری حکومتوں کو مشرق سمجھتا ہوں عوام کو صرف مسلمان جانتا ہوں جو جو ہیں اللہ کے نزدیک جو ہوں گے جن صحیح ہوں گے اسلام کے مطابق تو کو صحیح سمجھتا ہوں حکومتوں کو میں مشرق سمجھتا ہوں اس نے کہا کیوں میں نے کہا یار قرآن پر جید ہے نہ تو آتوں میں مشرق اور یہ تو اتحاد کرتے ہیں پانچ ویٹو پاور پانچوں کافر ہیں جی. انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ جو تم کہو گے ہم کو اس کے اندر دین, دنیا سارا کچھ اندر ہے پوری جب پورا ایک نظام زندگی آ گیا تو نظام زندگی کے اندر تو سارا کچھ اور پانچوں بیٹوں, بیٹوں پاور کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کہیں گے تمہیں ماننا پڑے گا صحیح. جو تم کہو گے ہماری مرضی ہے, مانے نہ مانے یہی فرونیت ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے صحیح. اب وہ پانچ کافر ہیں ایک بھی ان میں مسلمان نہیں ہے اور ساری دنیا کی حکومتیں ان کی کتاب فرض کیے ہوئے اپنے اوپر اور ان کی مخالفت بھی اس کو دہشت گردی صدیق کہتے ان کے خلاف کوئی بات کرے تو اڑا دیتے ہیں تو میں نے کہا بھی میرا تو یہ یقین ہے پھر وہ سعودی والے عرب والے انہوں نے جس طرح حکومتیں حاصل کی ہیں وہ تو پکسی شرک کر کے انہوں نے حاصل کی ہیں برطانیہ کے ساتھ ان کے معاہدے ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس شکے ہیں ساری معلوم ہے کہ انہوں نے کس طرح حکومتیں حاصل کی ہوئی ہیں برطانیہ اندازہ لگا وہ خدا رسول کو برداشت نہیں کرتا اور ان کو برداشت کرتے ہیں چور کا ہاتھ کاٹنا تمہارے پاکستان میں دہشت گرد انتہا پسندی ہے اور ظلم ہے اور ادھر ادھر انحصاب شمار ہوتا ہے وہ کیا ہوا جائے اس وجہ سے کہ ان کے ایمان اپنے آنا جی صحیح <تصفح> ایران میں مذہبی حکومت ہے کہ نہیں ہے یورپ یوروپ مذہبی حکومت کو مخالفین حکومت کو پسند کرتے ہیں لیکن کیا ہوا جائے کہ ایران میں شیعوں کی مذہبی حکومت ہے سعودیا کے اندر بہابیوں کی مذہبی حکومت ہے دی <تصفح> یہ ابھی تازی بات ہے کہ ابن تہمیہ کو کافر کہ وہ کہا ہمارا ایک دوست ہے نجران میں رہتا ہے کل رہا ہوا ہے وہاں پر نجران میں امامت کرتا تھا تو باسو اس نے ابن تہمیہ کے خلاف بات کی انہوں نے تو اس نے مجھے فون کیا استاد جی یہ صورت حال بہت پریشانی ہے تھانے میں بیٹھا تھا تو میں نے کہا یار اچھا دعا کرواتے ہیں میں نے دوستوں سے کہا کو آزانے پڑھو اس کو بھی کہا نہ آزانے کو آزان پڑھو تو سے زیادہ تو خیر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. وہ رہا تھا دو سال سزا دے رہا ہے اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر قد منع چڑ غصہ دوسرا نام اسی دی کا ہے فخر خزور وہ کہتا ہے یار اگر انگریزوں کو ہمارے اسلام کے نام سے چڑ لگتی ہے نا غصہ لگتا ہے تو چلو ہم یہ نام نہیں لیں گے اس کا ایک اور نام بھی ہے کیا فخر خزور غیرت مند فخر غیرت مند؟ فقر کیا مطلب غیرت مند کہ دین کی غیرت رکھنے والا اور ماں بہن عورت کی غیرت رکھنے والا یہ فقیر جب ہو تو یہ اسلام کا دوسرا نام بن جائے تو سب وہ فقر جو ہے وہ ناقص رہ گیا برائے نام رہ گیا چکر بازی رہ گئی وہ سبحان اللہ صحابہ کرام والا جو فقر تھا فقر سلطانی فخر رہبانی رہ گیا وہ تو انگریز کی مرضی کا فخر ہے فخر سلطانی جو ہے اس کا نام بھی ختم اس وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا اب یہ ہے کہ جب تک صوفیاء کاملین کی تربیت حاصل نہ کرے اس وقت تک ذہن کاملین کا دماغ اس وقت دیکھیں دنیا میں جو مذہبی پیشوا لوگ ہیں وہ دشمن کے فتنے اور سازش کو ہی نہیں سمجھ رہے اور جو آدمی اپنے دشمن کی سازش کو نہیں سمجھتا وہ تو ناکام ہو کر ذلیل ہو جاتا ہے وہ تو خوار ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے دیکھو قرآن مجید میں جو نسارا کے اور شیطان کے ہر حربے کو بیان کر دیا کہ کی نہیں کیا اور قرآن مجید آخری کتاب اسی وجہ سے بنی ہے کہ اس نے حاجت نہیں چھوڑی جی اس نے راہ کی حاجت چھوڑی نہیں ہے سب پوری کر دی اب دیکھیں یہود حود کو اللہ تعالیٰ نے خالق کا کہنا ہے سبحان اللہ پیدا کرنے والا غیر محبوب محبوب غیر اگر مغاجر کے معنی میں ہو تو لے انعام والوں کا راستہ جو کہ غضب والوں اور گمراہوں کے مغاجر ہیں کہ ان کے خلاف چلتے ہیں ان کا راستہ ہو رہا ہے ان کا ہو رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف فرما دیا کہ غضب مغضوب غذب محبوب عالیہ یہ سوارا یہ کیوں اللہ تعالی نے اس کو رحمان رحیم پیدا کرنے والا کیوں ان کا پیچھا کیا ہوا اتنا اتنا تعاقب کیوں کیا ہے اگر کہو کہ حقدار نہیں ہے تو نعوذ نوزب اللہ کافر ہو جا کے بندہ یہ ظلم ہے کیا لدن ظلم کیا ان سے تو وہ اس چیز کے حقدار ہیں اللہ تعالی نے ان اب دیکھیں اس وقت دنیا میں تعلیم فرنگی ہے اور تعلیم فرنگی کی بنیاد تہذیب فرنگی ہے اور تہذیب فرنگی کی بنیاد کیا ہے اس کو سمجھنا ایک مسئلہ ہے بڑا تعلیم فرنگی حکومت دنیا کی حکومت فرنگی تعلیم یافتہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جنہوں نے خدا رسول کے قانون کو منسوخ کر رکھا ہے اور رائے وقت قانون بنا کر اپنا جو برٹش لاج پوری دنیا برٹش, برٹش حساب کا اقوام متحدہ حکومت خوانین چلتے ہیں تو ان خبیصوں نے تعلیم یافتہ فرنگی طبقے نے پوری دنیا کے اندر حکومتیں فرنگیوں کی قائم کر رکھی ہے اس تعلیم کے اندر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اس کی حکومت چلتی ہے اس کے اندر تہذیب فرنگی ہے اور تہذیب فرنگی جو ہے اس کی کیا بنیاد ہے جب یہ قوم اس کی بنیاد کو سمجھ لے گی پھر بچ جائے گی ورنہ نہیں بچ سکتی ہے بچنے کے تو اب بھی نہیں ہے بہت مشکل بات ہے اب کنارے پر پہنچے ہوئے عذاب ال کے سال پر ہے دنیا جس حال میں پہنچ چکی ہے خدا کا عذاب قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بزرگان دین کے پیشگوئیوں کی روشنی میں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایسے حالات جب بن جاتے ہیں تو دنیا غرق ہونے کو ہے کہ ہم اندازہ لگائیں عملی طور پر باطل جو ہے وہ دنیا پر نافذ ہے اور حق کو قولی طور پر بھی اجازت نہیں ہے ایسے ہے یا نہیں تو جب قولی طور پر بھی خدا رسول کی بات نہ کرنے دے تو یار اللہ تعالیٰ یہ باطل کے لیے کائنات تھوڑی بنائی ہے اس نے اس نے تو اپنے حق کے لیے بنائی ہے وہ میں مثال دیتا ہوں کہ جب کوئی کسائی گوشت کرتا ہے تو اس کا مقصد انسانوں کو کھلانا ہوتا ہے کتوں بلوں کو کھلانا تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ کتے بلے چھسرے وغیرہ وہ جو بچتے ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں تو وہ کہتا جی کہ ہے تو کچھ نہیں ملے گا مجھے تو انسانوں سے ملنا تھا وہ تم وہ تو لیتے نہیں ہے تمہارے لیے میں کیا کروں تم تو مفت کھو رہے ہو سمجھ نہیں آ رہی تو تہذیب فرنگی حضرت جی اس نقطے کو لوگ پہنچے مفکرین لوگ پہنچے کہ تعلیم کی بنیاد تہذیب اور تعذیب کی بنیاد کیا نظریہ ہے کیا سوچ ہے دیکھو کتنا شیطانی سوچ عجیب نیٹ شا ہوا ہے مفکر ہوا ہے ان لائنوں کا یورپ کا نیٹ شا اس نے نظریہ پیش کیا جو یورپی تہذیب کی بنیاد بنا وہ نظریہ کیا تھا کہ انسان اس کو کہتے ہیں نظریہ قوت اچھا جی. نظریہ ہے قوت. قوت کہ انسان وہی ہے جس کے پاس قوت ہے قوت نہیں تو انسان نہیں اچھا بھی تو قوت کی تو کیا چیز ہے وہ جی قوتیں تین ہوتی ہیں جی مالی قوت ہے افرادی قوت ہے اور قانونی قوت ہے قانونی قوت یعنی حکومت تمہارے ہاتھ میں ہوتی ہے جی. افرادی قوت کے زیادہ سے زیادہ بندے تمہارے پاس ہو مال ہی آپ جانتے ہیں کہ مال تو سر پیسہ سارا تو اس نے کہا یہ جی تین قوتیں جس کے پاس ہوں گی جتنا ہوں گی وہ اتنا بڑا انسان ہوگا جس کے پاس نہیں ہے جتنا نہیں ہوگی وہ اتنا انسانیت کے درجے سے گرا ہوا ہوگا اب اس لائن نے شیطان کا دوسرا روپ ہے وہ اور کیا ہے اس لائن نے کہا کہ لہذا جب قوت انسان ہے تو قوت حاصل کرنے کے لیے جو برائی فائدہ دے معاون ہو کام دائے وہ برائی فرض ہے اب میں آپ کو بنیاد سمجھا رہا ہوں ہمیں بیس پچیس سال ہو گئے اس کام میں لگے ہوئے تو ہم سے عربی دانی میں اور فقہ میں فلاں فلاں فن میں پتہ نہیں کتنا آگے لوگ ہوں گے لیکن فن رجال کے تحت یہ فن ہمارا ہے ہم نے بیس پچیس سال اس فن میں کام کیا ہے ہم دنیا کی اس اس موجودہ دنیا کی تہ تک پہنچے ہوئے ہیں کہیں بھی کوئی فتنہ ہے ہمارے سامنے پیش کرو اللہ تعالیٰ کی کرم فضل سے ہم اس کی بنیاد آپ کو سامنے رکھتے ہیں. تو یہ لائنوں نے نظریہ دیا کہ اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے یعنی حکومت افراد زیادہ ملانے اور مال حاصل کرنے کے لیے تمہیں اگر کوئی برائی کام آتی ہے تو کرنا تمہارے لیے فرض ہے ایک تو ہے نا جہ سمجھنا برائی کو نا, نا نا نا یہ تو معمولی بات ہے بھائی فرض سمجھو اس کو اور اگر کوئی نیکی کام دیتی ہے جو اسلام میں اور مذہب کسی مذہب کے اندر نیکی شمار ہوتی ہے تو وہ بھی کرنا پل ہے لیکن وہ خدا کے لیے نہیں ہے صحیح. وہ اپنی قوت اور شیطانی طاقت حاصل کرنے کے لیے ہے پھر جی, اگر وہ قوت حاصل کرنے میں کوئی نیکی رکاوٹ بنتی ہے تو وہ حرام ہے وہ گناہ کبیرا ہے چاہے وہ جتنا بڑا فرض ہے کسی مذہب کا میں آپ کو آزاد کر کے ساری بتا لو, رکھوں گا آپ کے سامنے اچھا تو جو نیکی اس کے رکاوٹ بنے گی وہ کیا بن جائے گی حرام بن جائے گی یہ نظریہ اس نے دیا اللہ میں اقبال کہتے ہیں میں جب یورپ میں پڑھنے کے لیے گیا نظمیں لکھی انہوں نے فارسی میں بھی لکھا ہے سارا کچھ میں کہتا ہوتا ہوں یار لوگ جاتے ہیں انگریز کو دیکھ کر آتے ہیں یورپ انگریزوں کے ملک پھر کراتے ہیں یورپ سے ہو کر کرا جاتے ہیں اقبال جو ہے وہ انگریز کے اندر سے ہو کر کرایا تو وہ کہتا ہے اقبال کہ میں ادھر داخل ہوا ہونے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا ہماری ادھر شرائط ہیں اگر قبول کریں گے تو داخلہ ملے گا ورنہ نہیں جی میں نے کہا بتائیں انہوں نے کہا ادھر طاقت سب کچھ ہے یہ ہم جو تعلیم دیں گے نا یہ ذہن ہوگا کہ جو طاقت حاصل کرنے کے لیے برائی کام دے وہ فرض ہوگی یہاں پر فرض سمجھنا پڑے گا جو نیکی رکاوٹ ہوگی اس کو حرام سمجھنا پڑے گا یہ ذہن رکھ سکتے ہو تو داخلہ ملے گا ورنہ نہیں اب آپ اس کو شریع حوالے سے خود سمجھیں گے کہ یہ کیا اعتقاد ہے اور اس کو شریعت متحرہ کے حوالے سے اگر نہ بھی دیکھیں نا تو میرے خیال ہے عقل و حکمت کی روشنی میں اگر دیکھیں گے تو دنیا کائنات میں سب سے بڑا فساد یہی ہوتا ہے. بس ہر فساد اسی سے نکلے گا پھوٹے گا جیسے چشمہ پھوٹتا ہے اب یہ قبیس نظریہ تھا دنیا کائنات کے اندر میرے خیال میں انسان کو جن بھوت اور واشی بنانے کا کہ تم نے واشی بننا ہے تو کیسے بننا جب یہ نظریہ بن جائے گا یار میں نے ہتاکت حاصل کرنی ہے چاہے جھوٹ ہو چاہے براٹ ہو چاہے باپ کو قتل کرنا پڑے ماں کو مارنا پڑے عزت لٹانی پڑے مسجد کو گرانا پڑے صحیح. جو بھی کچھ کام مجھ سے ہو سکتا ہے میں نے حکومت حاصل کرنی اور پیسہ حاصل کرنا ہے قانون حاصل کرنا ہے افراد لوگوں کو جوڑنا ہے زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ فوج میرے ہاتھ میں ہو پولیس میرے ہاتھ میں ہو ترقی میرے ہاتھ میں جس طرح چاہوں کروں انسان حضرت آپ خود بتائیں کہ وہ میرے خیال میں اس جیسا جانور پھر جنگلوں میں نکل سکتا صحیح کہ مل سکتا جائے اب جناب جی نا اس نے یہ نظریہ دیا یہ نظریہ اس کو نیچریت کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں پندرویں جلد فتح کے اندر جو اور جو فرما رہے ہیں کہ بیس نشانیاں لکھ رہے ہیں انتیس جلد فتا و کے اندر سنیوں کی امورین کے نام سے جو آپ کا رسالہ ہے تو اس پہلی آپ نشانی لکھ رہے ہیں کہ سر سید احمد خان علی گڑی اور اس کے متبقین سب کفار ہیں یہ مانے کوئی تو پھر سمجھو اس کے اندر سنیت کی پہلی نشانی ہے آپ جی بولتے ہیں تو کیا ہوئی یہ جب سائنس دنیا میں آئی نا اس منہوس طوائفہ نے طوائفہ میں اس کو کہتا ہوں اس طوائفہ نے جب قدم رکھا تو یورپ میں مذہب اور مذہب جی سائنس والوں کی آپس میں لڑائی بن گئی کروڑوں کو سمجھ لیا نا وہ نظریہ جب وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تو یہ رکھا گیا ارے بھائی تین چیزیں ہیں دنیا داری سیاست معیشت معاشرت سیاست یعنی حکم حکومت معیشت روزگار معاشرت یہ رہن سہن زندگی کیسے گزارنا ہے یہ تین چیزیں ان کے ساتھ خدا رسول دین کا کوئی تعلق نہیں ہے پیچھے بچ جاتی ہیں عبادتیں چند عبادتیں وہ کسی کی مرضی مرضیا رکھے کسی کی مرضی نہ رکھے حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ دخل دے اور زوردار طریقے سے کہہ کہ نماز پڑھو جو تین چیزیں ہیں ان کے اندر جو مداخلت کرے اور دین داخل کرنا چاہے تو انتہا پسند ہے معیشت معاشرت سیاست کہے دین کے تابع ہونا چاہیے تینوں کو تو سمجھو انتہا پسند ہے اور اگر کوئی بازور بازو. ان میں مداخرت کرنا چاہتا ہے تو کہو داشت گردی داحش گردی کا مانا اچھا اس کی بنیاد کیا بنا وہ قرآن مجید آپ کو بڑھا. بتا رہا ہے <تصفح> اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے بندوں کے نفس کی خواہشات کے خلاف احکام کا کافی حصہ بھیجا ہے تھوڑا حصہ ہے کہ جو نفس کی خواہشات کے مطابق ہے یعنی نفس کی خواہشات جو نا وہ ان کا بھی لحاظ رکھے ہوئے ہے صحیح تھوڑا حصہ ہے مثلا شادی ہے اب شادی ہے خواہشات نفسانی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شادی کا حکم دے دیا لیکن اس کے اندر جو رکاوٹیں رکھ دی وہ نفسانی خواہشات کے وہ خلاف ہیں تو زیادہ اب نماز ہے وغیرہ یہ چیزیں جہاد ہے وغیرہ آکام پردہ یہ سب نفسانی خواہشات کے خلاف چیزیں ہیں حلال کھانا کسی کو تکلیف نہ دینا وغیرہ جتنے تو یہ اسلام نے دو اس بنا دی آکام کے اور امتحان کا مقصد یہی ہوتا ہے امتحان کے اندر جب نفس کی خواہش کوئی کسی کی نفس کی خواہش جب ہوتی ہے اس کے خلاف جب آپ کہو گے تو پھر ہی امتحان ہوگا نا آپ کا جی کرتا ہے میں سیم کھاؤں اگر میں اس سے روکتا ہوں پھر امتحان ہوگا جی جی اگر آپ کا جی کرتا ہی نہیں ہے یہی وجہ لکھا بزرگوں نے اس سے دور رہتا ہے تو سواب نہیں سواب اس وقت ہوگا کہ جب اس چیز سے دور رہے جس کو چاہتا ہی اور معذ اللہ رسول کی وجہ کی نہیں روک ایسے لتیجے کی بات ہے آپ کو خوشت کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہندو مل یہ بتاؤ پیشاب پخانہ کیوں نہیں پیتے یار ہماری شریعت میں حرام ہو اس نے کہا نہیں یار حرام تو اور بھی بہت سی چیزیں یہ شراب براب پی جاتے ہو یہ صحیح صحیح بتاؤ کیا راز ہے کیوں نہیں اس کو کھاتے پیتے کہا یار پھر وہی بات ہماری شریعت میں آرام اس نے کہا یار سود حرام نہیں ہے کون کون سی چیز حرام نہیں ہے جو تم نہیں کرتے بتا صحیح بات کیا اس کو خواب بوش ہو گیا مسلمان اس کو جواب دے انہوں نے کہا یار میں بتاؤں کیا راز ہے اس نے کہ اس نے کہا اس میں مزہ نہیں ہے اگر مزہ ہوتا تم اس کو بھی نہ چھوڑتا بھائی اگر کوئی پیشاب پخانا نہیں استعمال کرتا نا تو اس کو چھوڑنے سے سواب نہیں ہوگا کیوں اس کو تو نفس چاہتا ہی نہیں ہے جس چیز کو چاہتا ہے پھر اس کو روکے جس چیز کو نہیں چاہتا اور اللہ تعالی کا حکم ہے پھر اس کو کرے اس پر سواب ہوتا اب جناب جی نا خبیسوں نے یہ کام کیا کہ بھئی یہ تین چیزیں جو ہیں اللہ تعالی نے یہ امتحان ہمارا لینے کے لیے اسلام کا زیادہ ایسا نفسانی خواہشات کے خلاف لے جا یہی وہ جو یہود نسارا تھے خبیس جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری نفسانی خواہشات کے خلاف لائے ہیں یار یہ کیا ہے ہم کچھ چاہتے ہیں ایک فریقن کا ضبط کچھ نبیوں کو کہنے لگے جھوٹ بولتے ایسے مسئلے بنا رکھے ہیں یار اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے جتنا تم نے کیا ہوا ہے ایسے کہتے ہیں آج بھی ایک فریق کو تقریب کرتے تھے کہتے تھے تم جھوٹ قسم کی نسبت کرتے تھے ان کی طرف کہ یار تم جھوٹ بولتے ہو اللہ نے ایسے حکم نہیں بھیجے تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں اب نبیوں کو کہہ رہے ہیں تو یہی, لانتی ان کو یہی کہتا جیسے آج مولویوں کو ہم نہیں مانتے یہ کتا جو ہے یہ نبیوں کو ان کا باپ دادا سکول والوں کا باپ دادا ایسے کہتا تھا تو اللہ تعالی نے رد کیا بتایا کہ یہ خبیص کے بچے یہ کہتے تھے پہلے فریقن تک تو اور جو فریق ان کے منہ پر ان کو سچ سناتے تھے اور پھر سادت کر دیتے تو بس پھر یہی ہوتا کہ بھائی قتل کر دیں گے اڑا دو یار یہ پسند لوگ ہیں یار اتنے فساد ڈالتے ہیں مارو مارو مارو ایسے ہے نا تو جیسے وہ یا بکری کے بھیڑیا ہوتا ہے نا تو بھیڑیا بکری کو مارنا شروع کر دے کیوں ہوں؟ یہ فساد ڈال رہے ہیں جی؟ ایسے ہیں نا جی اب زرداری صاحب ہمیں مار رہے ہیں آو، آو، آو، آو، آو، کیا فوج پاک ہمیں مار رہی ہے کیوں ہو یار یہ فسادی لوگ ہیں اب حضرت ہوا یہ کہ وہ نظریہ نیچریت بن گیا نیچریت اور مذہب والوں کی جنگ ہو گئی ادھر جنگ کامیاب ہو گئی اور جنگ آ... سائنسدانوں نے جیت لیوں نے, نے. نے براد کی کیا ہوتی ہے دنیا سے سیاست معیشت معاشرت یہ تین چیزیں وہ کہتے ہیں پیچھے کیا بچا نماز رہا ہے نماز اور مرضی کی وہ روزہ ہے مرضی کا کوئی نہ رکھا ایسے ہے نا تو ان لائنوں نے کہا خدا رسول کا ہماری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے خبردار ادھر کوئی جبر نہیں کرنا اور نہ ہی مداخلہ تھا اس کی یہ لانتی نظریہ نیچریت تھا اس کا صاف مقصد خدا رسول سے جان چھڑانا ہے نا پوری دنیا کی اور یہ کفر ہے بدترین یہ نہیں ہے بدترین کفر ہے لاتینیت لا دینیت لا نفی کا دین پر داخل ہو رہا ہے کوئی چیز نہیں ہے تین لیکن یہ نہیں ہے یہ نہ سمجھنا کہ وہ کہتے ہیں کہ دین کا کوئی جو رکھو نہیں نہ وہ کہتے ہیں وہ نہ رکھو جو ہماری دنیا داری میں شیطانی میں رکاوٹ ڈالتا ہے لہذا نماز ہے اب میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ نیٹ نے کہا کہ جو نیکی اگر فائدہ دیتی ہے تمہیں قوت حاصل کرنے میں کہ مسجد اگر ڈالتے ہو نماز کے لیے جاتے ہو ووٹ بنتے ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا سردار خان صاحب ماشاءاللہ ما یار ووٹ اس کو تو اسلامی بن رہا ہے یار اب وہ نماز سے اسلامی بن گیا اور پانچ ہزار ووٹ اس کا ہو گیا جی وہ مسجد اس کے لیے کا ہے وہ کیوں اگر سینما چاہیے لوگوں کو اور وہ کہتے ہیں جی اگر ووٹ لینے ہیں تو سینما چاہیے ارے بھائی دس بنا دیں گے ہم چکلا چاہیے ہم اپنا گھر کا کھول لیتے کون سی بات ہے ارے بھائی ہمیں مسجد چاہیے یار کمال ہے میں خود ہیٹیں اٹھاؤں گا سردار صاحب باجی صاحب سر میں ماشاء اللہ جی کیسی عجیب شیطانیت ہے کہ ہر طرف پورا ہے ہر طرف پورا شیطان بھی خوش رحمان بھی راضی اچھا وہ مسٹر دنار صاحب والی بات یہ کیا ہے سننی ہے میں سننی بلا جس کے ساتھ بیٹھا اس کا بن گیا اور ہے کسی کا نہیں نظام ایسا ہے کہ لا دین ہے سارا سب کو آگے لگا رکھا یہی وجہ ہے کہ کہنا کو سارے باپ کیوں کہتے ہیں آتا ہے حیران ہوتا ہوں کہ اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کو ہر جماعت خود باپ کہتی ہے دوسری جماعت اس کو باپ نہیں کہتی امام محمد رضا کو وہابی کہتے ہیں باپ جی, صحیح وہاں لوگ امام محمد رضا کو اپنا باپ کہتے ہیں وادیوں کے کسی بڑے کو ہم باپ کہتے ہیں نہیں شیعوں کے بڑے کو شیعہ ہمارے بڑوں کو مرزائی یہ کیا وجہ ہے کہ مسٹر جناب کو مشترکہ باپ کہتے ہیں حضرت یہ کیا کہ کون سی حضرت کے پاس ایسی کرامت اور موجا ہے میں تو آخری بات کرتا ہوں یار خدا کو ماننے میں بھی اختلاف ہے لیکن اس کو ماننے میں اتفاق ہے یہ نہیں ہے جی. سکھ کہتا ہے میرا باپ ہے پاکستان کا سکھ کہتا ہے میرا باپ ہے ہندو کہتا ہے میرا باپ ہے وابی کہتا ہے میرا باپ ہے مرزائی کہتا ہے میرا باپ ہے